بسم اللہ الرحمن الرحیم و الرحمٰن سلاۃوں بعد سامعین حضرات اس ریکارڈنگ میں ہمارا مقصد ملا خانے والی عبد الحمید کی طرف سے امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخیوں کا مرتکب ہونا مستقل عنوان اور موضوع کی حیثیت سے پیش کرنا ہے ضمن خطابات کے اندر اس کی مام عالم رضی اللہ تعالی عنہ کی بعض باز گستاخیاں واضح کی گئی تھیں لیکن مستقل عنوان کی حیثیت سے اس نشست کے اندر پیش کرنا مقصد ہے تو گزارش یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ملا خانے والی کا میں نے ایک کلب سنا تھا جس کے اندر اس نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنخلیفۃ المسلمین امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی گستاخی کا ارتقاب کیا تھا اور وہ گستاخی یہ تھی کہ اس نے ایک روایت پیش کی الوداع و نہایا سے جس روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ یزید زنا شراب کرتا تھا حضرت بابیا کول بوا آپ نے فرمایا بیٹا دن کو نہ کیا کر رات کو کیا سیدنا معاویہ کی کھلی گستاخی تھی جو چیز ایک عام مسلمان سے متوقع نہیں متوقع نہیں ہو سکتی اس کا ارتقاب اور وقوع اتنے بڑے صحابی سے کیا چھوٹے سے صحابی سے بھی ممکن نہیں ہے اس نے مکاری سے کام لیتے ہوئے اپنی آئی ڈی سے وہ کلپ اڑا دیا جس میں اس نے حضرت سیدنا معاویہ کی مزکورہ گستاخی کی تھی اور یہ کام اس طرح کے لوگ کرتے رہتے ہیں میرے پاس کئی شواہد موجود ہیں جن کو میں نے قریب کے خطابات اور بیانات کے اندر ظاہر بھی کیا ہے خیر اس نے تو وہ آئی ڈی سے اڑا دیا لیکن ہمارے پاس جو اس کا کلپ ڈاؤن لوڈ ہو کر محفوظ ہو چکا ہے اس میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عن سلام اللہ علیہ کی گستاخیاں ہیں ایک نہیں کئی گستاخیاں ہیں اور وہی گستاخیاں دکھانے کے لیے میں یہ بیان محفوظ کرا رہا ہوں چنانچہ اس نے یزید کوش حضرت معاویہ کے دور میں زانی شرابی ثابت کرنے کے لیے اور میرا رد کرنے کے لیے الکامل ابن اخیر سے کامل ابن اثیر جلد تیسری صفات تین سو سترہ سے ایک روایت پیش کی اس روایت کو اس نے مکمل نے پیش کیا اس سے چاند الفاظ نکالے اور وہی اس نے پیش کر دی خدا جانے اس کا پوری روایت پیش نہ کرنے کا مقصد کیا تھا شاید اس وجہ سے کہ پوری روایت پیش کرنے سے امام عالی مقام کی گستاخیاں بالکل لوگوں کے سامنے واضح ہو جانا تھی تو وہ اس گب اس ڈر سے اس کا وہ حصہ حزف کرتا چلا گیا کہ جو باعث خطرہ تھا یا کوئی اور مقصد بھی ہو سکتا ہے اس کو اللہ بہتر جانتا ہے بہرحال جو بھی مقصد و مقصد خبیص ہے کوئی اچھا مقصد نہیں ہے خیانت ہے پوری روایت پیش کرو ناچیر نے اس روایت کو پوری طرح ترجمے کے ساتھ وضاحت کے ساتھ اپنی کتاب بیعت یزید کے اندر پیش کیا ہے اس نے جتنا حصہ پیش کیا ہے وہ کلب کی صورت میں اس کا موجود ہے کیونکہ حضرت امامی سنگتی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ میں یزید کے ولی عہد بننے سے قبل ہی اس کو شراب پیتا دیکھ کر زجر و توبیخ فرما چکے تھے چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو امام ان دونوں کریموں کو یزید نے بلوایا پھر صرف حضرت امان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر آنے کی اجازت دی قدم فشار بہو تو یزید نے شراب کا پیالہ منگوایا اور پی گیا دعا اس ابا له الحسن رضی اللہ تعالیٰ عن علی کا شراب کا یو ہر مرو لا علیہ کمنی تو یزید فلید نے جواب میں کہا اے میرے دوست عجیب بات ہے میں تمہیں عیش و عشرت کی دعوت دیتا ہوں اور تم انکار کر رہے ہو عرب کے جوان تو جوان لڑکیوں اور شراب و شباب پر خوش ہوتے ہیں اور تم ہو انکار کر رہے ہو حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا اے یزید ان چیزوں کا تیرے دل پر قبضہ ہوگا اللہ میرے دل میں تو ان چیزوں کا کبھی خیال بھی نہیں گزرتا ابن عصیر صفحہ نمبر تین صفحہ نمبر تین سو سترہ جلد نمبر تھی. میں پوری جو روایت ہے اس کو پڑھتا ہوں پھر القامل ابن اثیر سے پہلے جو اصل حوالے ہیں ان کو ظاہر کرتا ہوں کہ اس کا جو ماخذ ہے جہاں سے ابن اثیر نے لیا ہے میں ان کتابوں کا بھی حوالہ پیش کروں گا پھر اس کی گستاخیاں ظاہر کروں گا روایت کا سادہ ترجمہ کرنے کے بعد جو لوگ میری کتاب نہیں پڑھ سکتے چلو وہ بیان کے ذریعے اس کے متعلق اس, اس کی حقیقت کے متعلق جان لیں چنانچہ ابن اثیر میں لکھا ہوا ہے وکال عمر بن سبیا یہاں پر میں نے اپنی کتاب میں بھی خبردار کیا تنبیہ کی ہے کہ یہ لفظ عمر بن سبیہ غلط لکھا ہوا ہے کتاب میں اصل ہے لفظ عمر بن شبہ عمر بن شبہ جو ہے محدث ہیں ان کی کتاب بہت بڑا مدرس ہے کتاب تاریخ المدینہ ان کی مشہور ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے وہ فرما رہے ہیں کالا عمر بن شبہ ابن اثیر کے اندر جس طرح ہے. حجا یزید فی حیات آتے ہے یزید نے اپنے باپ کی زندگی میں حج کیا سلمبا بالا گل تھا حج کیا اب کیونکہ اس میں یزید کیونکہ نیکی زہر ہو رہی تھی تو حضرت مجبور ہو کر اس کو چھوڑ گئے جی فلما فی حیات ابھی ہے اپنے باپ کی زندگی کے اندر جب حج کیا یزید نے فلما بالغ المدینہ تھا جب مدینہ شریف میں پہنچا ملک شام سے آ رہا تھا تو راستے میں مدینہ شریف آتا ہے مدینہ شریف جب پہنچا تو جالا سا آلہ شراب اللہ شراب کی میں جو ہے وہ مجلس بنائی اپنی یعنی شراب کے لیے بیٹھا سستا ذنا اللہ ابن عباس وال حسین اللہ تعالیٰ تو یزید سے اس کے کمرے میں آنے کی اجازت مانگی حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے شاہجہزاد بھائی اور امام حسین اجازت مانگی اس نے اب یہ خیانت یہاں پر یہ کی کہ یزید نے بلوایا یہاں ہے اجازت مانگی بلوانے کی بات ہی نہیں ہے یہ خود یعنی اپنی طرف سے روایت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اپنی طرف سے گئے ملنے کے لیے اور اجازت طرف کی کہ آ سکتے ہیں اس نے یہ خیانت کی اور جھوٹ بولا کہ جی اس یزید نے بلوایا بلوانے کا ایک لفظ بھی نہیں ہے یہاں ایک لفظ بھی بلوانے کا نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ مجھوٹ جھوٹ اور خیانتیں وہ کہتا ہے چشتی جھوٹ بولتا اور خیالت کرتا ہے اب اس کی خیانتیں ایک ہی روایت میں گنتے چلے جائیے فقیر سے اس کے دربان نے کہا عباس وجہ شرح فہج علی الحسین یزید سے یہ اس کے دربان نے کہا کہ ابن عباس اگر شراب کی بو ماسوس بدبو محسوس کر لیں گے تو وہ پہچان لیں گے کہ یہ شراب ہے یعنی بو شراب کی آنے سے وہ محسوس کر لیں گے کہ اس کمرے میں شراب ہے فہا جب تو یہ رید نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو روک دیا کہ کہیں وہ پہچان نہ لے کہ میں ادھر شراب پیتا ہوں یا شراب رکھتا ہوں شرابی آدمی ہوں فلان پہچان نہ لے ڈر کے مارے ان کو پیچھے باہر رکھ دیا حضرت عبداللہ ابن عباس کو آنے نہ دیا لیکن وہ آد نہ لے حسین کو اجازت دے دی اب یہ حصہ بھی چھپا گیا کیوں اس کو معلوم تھا کہ اگر یہ بیان کرتا ہوں کہ عبداللہ ابن عباس کو کیوں باہر رکھا اور حسین کو کیوں اندر آنے کی اجازت دی ان سے ڈر ہے کہ شراب کی وہ محسوس کر لیں گے تو پہچان لیں گے <تصفح> کیا حسین سے ڈر نہیں تو ہر بندے کو اعتراض اشکال پیدا ہوگا میں خدشہ اٹھے گا کہ یار اس کا مطلب ہے یزید حسین کو بالکل بچہ اور پاگل سمجھتا تھا اتنا بےحدہ سمجھتا تھا امام حسین کو کوئی شراب کی بدبو نہیں آتی تھی دوسری بات یہ ہے کہ ان سے گھبرا رہا ہے اور علی کے بیٹے تھے نہیں گھبرا رہا <تصفح> اب اس مردود ملہ کو پتا تھا کہ یہ ظاہر کرتا ہوں تو امام حسین کی بالکل توہین جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے گی کہ امام حسین موٹے عقل کے نوز بلا سمجھے جاتے تھے اس وقت کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ شراب کی بو کیا ہوتی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کا خطرہ تھا پھر حضرت امام حسین کا خطرہ ہی نہیں تھا کسی قسم کا اس کو وزن ہی محسوس نہیں ہوتا تھا حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی مخالفت تو نہیں چلتی تھی مخالفت تو چلتی تھی ان کی جن کی مخالفت چلتی ہے اس کا کوئی خطرہ نہیں ہے اور جس کی مخالفت نہیں چلتی ہے اس کو باہر روکا جا رہا ہے کہیں محسوس نہ کہ اس کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے یہ کیا تماشا ہے کتنا بڑی خیانت ہے اس کی تیسرے نمبر پہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں جھوٹ بھی بولا خیانت بھی کی اور اللہ تعالی کی طرف سے جو برس رہا ہے وہ پتھر کیا ہے آگے سنیے فلما داخلہ امام حسین تشریف لائے واضح دراحت شراب محتیف واج رہا ہے رائے تشراب امام حسین نے شراب کی بدبو بھی محسوس کی اور خوشبو بھی محسوس کی جو خوشبو یزید لگا کے بیٹھا ہوا تھا اپنے جسم پر جو خوشبو لگا کے بیٹھا ہوا تھا وہ خوشبو محسوس کی رائے شراب شراب کی بو محتیب خوشبو کے ساتھ اس امام علی مقام نے محسوس کی اب آپ بتائیں یہ بھی وہ چھوڑ گیا کیوں چھوڑ گیا کیونکہ اس کے اندر تو صاف آ رہا ہے کہ امام حسین نے شراب کی بو محسوس کی تو کیونکہ روایت کا کذب روایت کا جھوٹا ہونا ان تمام الفاظ سے واضح ہوتا جا رہا ہے اب اس قبیس نے جھوٹ بولنا تھا ہے جی تو جھوٹ بولنے کے لیے اس پر یہ ضروری ہو گیا کہ جھوٹ پر پردہ ڈالے اور پردہ ڈالنے کے لیے یہی ضروری تھا کہ الفاظ جو ہے وہ اڑاتا چلا جائے اور حلف کرتا چلا جائے تاکہ کسی کو محسوس نہ ہونے پائے بات نہیں سمجھے اگلی بات فکال علی اللہ ہے بے کا امام حسین اندر داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا اللہ کی کے لیے خوبی ہے تیری خوشبو کی یعنی شراب کی بو تو محسوس کر لی لیکن اس کے ساتھ یزید نے جو خوشبو لگائی ہوئی تھی وہ بھی آپ نے محسوس کی اب شراب کی بدبو کو امام حسین بھول گئے سوگنے کے بعد اس کی طرف توجہ نہیں کی اور یزید کی خوشبو کی تعریف شروع کر دی ضرور تھی میں کمال کی خوشبو لگا بیٹھے ہو کیا بات ہے کیا بات ہے یزید اتنا عظیم خوشبو لگا کے بیٹھے ہوئے متیا بہو اتنا عظیم خوشبو ہے تمہارا یہ کیا چیز ہے کالہ بولو سنا شام یہ وہ خوشبو ہے یزید نے کہا یہ وہ خوشبو ہے جو ملک شام میں تیار کی جاتی ہے اب یہاں تک تبصرہ یہ ہے ایمان سے بتانا امام حسین شراب کی بدبو محسوس کریں دوسری طرف خوشبو محسوس کریں کپڑوں کی تو بدبو کو بھول جائیں شراب کی بدبو محسوس کرنے کے بعد شراب کو جان لینے کے بعد پھر یزید کے کپڑوں پر لگی ہوئی خوشبو کی تعریف شروع کر دیں ایمان سے بتاؤ امام حسین علیہ السلام کو یہاں پر کیا ثابت کیا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ ذالک پہلے نمبر پر خوشامتی ہے دوسرے نمبر پر جان بوجھ کر برائی سے منہ پھیر رہا ہے سمجھ نہیں آئی بات کی ثابت ہو رہا ایمان سے بتانا کہ نہیں کہ حق تو یہ بنتا تھا اگر آپ مسلمان کوئی آدمی کسی پا, کسی کے پاس جاتا ہے اور شراب کی بدبو محسوس کرتا ہے پھر خوشبو بھی اس کی محسوس کرتا ہے تو حق کیا بنتا ہے مسلمان کا ایمان سے بتانا خوشبو کی تعریف کرنا یا شراب پر اس کی سرش کرنا <متنی> کیا, کیا لازم آتا ہے شریعت کیا کہتی ہے تو امام حسین نے بجائے اس کے سردرش کرتے اس کی اس پر رد و انکار فرماتے آپ فرماتے یار شرم کر یہ کیا کیا ہوا تو شراب لے کر بیٹھا ہوا ہے آپ اس کی خوشبو کو بھولتے فرد یہ تھا حسین کا کہ خوشبو کو بھول جاتے اور اس کی بدبو شراب کی محسوس کر کے اس پر جو شریعت کا حکم شریعت کو جو فریضہ تھا وہ پورا کرتے لیکن اس کے اس, اس روایت کے روایت کے اندر کیا لکھا ہوا الٹا کہ امام حسین نے شراب سے منہ پھیر لیا اس کو فراموش کر دیا اور خوشامد شروع کر دی اس کی خوشبو کی معاذ اللہ وہ امام سے امام سے بتاؤ امام حسین کی یہ بدترین توہین ہے کہ نہیں ہے لاہن ہے اس کتے پر جس نے روایت بنائی ہے یہ جان بوجھ کر چھوڑ گیا ایسا بیان نہیں کیا اس کو پتا تھا لوگ معلوم کر لیں گے میری دشمنی میں عداوت میں اور اپنے تکبر اپنی شیتانیت میں اتنا اندھا ہو چکا ہے کہ امام حسین کی توہین کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آ رہی کیوں ایسی روایت پیش کر رہا ہے اور اگر تمہیں جھوٹی سچی روایت کا پتہ ہی نہیں چلتا تو تم ممبر میں کیوں پہ ممبر تو کیوں بیٹھتا ہے ممبر پہ وہی بیٹھ سکتا ہے جو جھوٹ اور سچ کے اندر تمیز کر سکتا ہو. بے جو بدھو ہو کمینا ممبر پہ بیٹھتے ہوئے تمیز نہیں کر سکتا جھوٹ اور سچ کی اس کا تو ممبر پہ بیٹھنا حرام ہے یہ سچ کا ممبر ہے کہ جھوٹ کا ممبر ہے پھر اندازہ لگائیں من ظالب جو ایک عام چی عام مسلمان سے ایک بات متوقع نہیں یہ امام حسین کی طرف منسوخ کر رہا ہے اور پھر اگلی بات سنو اس میں تو مختصر لکھا ہوا ہے چلو یہاں سے پیش کر کے پھر آگے والدہ سما دہاب اس نے پیالہ شراب کا بلایا فاشارے شراب پی سما دہاب وہ جہل یہاں پر پڑتا ہے سما اس کو اتنا تمیز نہیں ہے جاہل کٹھے کو لفظ اور کے معنی میں دیگر کے معنی میں آخر ہوتا ہے کہ آخیر ہوتا ہے آخر کا معنی تو آخری ہوتا ہے اور آخری چاہتا ہے پتہ نہیں پہلے کتنے پیالے چل چکے پیالہ تو یا پہلا تھا تو اس کو آخر کہنے کا کیا معنی کھٹے منہ ایسے ملاؤں کا پا جس کو اتنا تمیز نہیں ہے کہ لفظ دیگر کے لیے عربی میں کون سا آتا ہے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے ایسے ماننے کے لیے آخرا اور پلایا پیالہ بلایا احباب دلہ یا غلام یہ لکھا ہوا ہے اسکاب دلہ ادھر نہیں ہے گھر سے لیکن جو اصل روایات ہیں اصل ماخذ ہیں ان کے اندر یہ موجود ہے لفظ یا غلام کا اللہ غانی کا میں حوالہ دکھاتا ہوں یہ میرے پاس پڑی ہے یہ جی دیکھو اللہ غانی یہ اسبہانی جس کو کہتا ہے امام اسبانی یہ امام بھی نہیں ہے اللہ پاک معاف کرے کوئی مام نہیں ہے یہ جی ہاں جی مود صحب نے تو لکھا کہ جو اس نے خرافات اس میں جمع کی ہیں خود اس بدکاری کی باتیں اس کتاب کے اندر جتنا مصنف نے جمع کی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ خود خود جو ہے راوی کتاب لکھنے والا یہ بدکار بن جاتا ہے بتائیں اس نے جتنی شراب جناب کی باتیں سب جمع کی ہوئی ہیں اس کتاب کے اندر تو شرم نہیں آتی اس کو ایسی کتابیں کا آسہار لیتا ہے ایسی کتابوں کا جو خود جانی زنا اور شراب سے بڑی ہوئی ہیں تو پھر حوالہ دینے کا کیا مانا اور پھر یزید کے خلاف بولنے کا کیا معنی تو اس کا, اس کو, ایسی کتاب کو تو, تو کہہ رہا ہے کہ یہ سچ ہی ہے کپڑی شراب پینے کی روایتیں بھی لاتا ہے یہ راوی یہ کتاب والا خیر اس کی طرف جانا نہیں چاہتے چلو اس کو سچا بھی مان لیں سچا مان لیں اس کے اندر یہ صاف موجود ہے جو اس کے اندر الفاظ ہے نا وہ میں بتا دیتا ہوں امام حسین کے یہاں پر الفاظ جو لکھے ہوئے ہیں آگانی جز پندرہ مکہ مکرمہ عباس احمد الباز کی چھپ, سے چھپی ہوئی سفا دو سو بیاسی, بیاسی پر فقال دروتی درّو بے کا ہا ربا وما کون تو آگے اس کے اندر الفاظ یہ تقدم ہونا تھی سن آتی میں نے یہاں سے ہی اپنی کتاب میں اس روایت کو لکھا ہے امام حسین پھر آگے کہہ رہے ہیں فرما رہے معذ اللہ تو میں تو اور نہیں سمجھتا تھا کہ خوشبو کی صنعت میں ہم سے کو آگے بڑھ جائے گا ہم آلے واحد لوگ جو ہیں وہ تو اعلیٰ درجے کی خوشبویں بناتے ہیں گھر میں اب بتاؤ امام حسین نے فیکٹری بنائی ہوئی تھی شرم آنی چاہیے یا میں تو نہیں سمجھتا تھا کہ ہم سے کوئی خوشبو بنانے میں آگے نکل جائے گا یہ تو اتنا بڑی خوشبو بنا کر بیٹھا ہوگا خیر پھر آگے امام حسین نے بات لمبی کی جی ماض اللہ دیکھو فما رائے ابن معاویہ یہ کیا چیز ہے ابن معاویہ لنا ابھی شام یہ شام میں بنائی جاتی ہے ہمارے لیے بہو سما دہاب کا غلام یہ لفظ ہے. یدید نے اور پیالہ منگایا اور غلام سے کہا کہ حسین کو پلا بات کو سمجھنا لیے. بل اس کے اندر چلو یا غلام کا لفظ نہیں ہے لیکن اس کی جالت دائر کرتا ہوں خانوالی کی کہ وہ یہاں پر کہتا ہے اس کے ابا عبداللہ ابو عبداللہ پی یعنی امام حسان کو کہا پی تو بات تمیز تمہیں اتنا تمیز نہیں ہے سقا یشکی شکایتن کا معنی تو ہوتا ہے پلانا اور تو اس کا معنی پینا کر رہا ہے جس کو عربی کے اتنے عام لفظ ایمان سے بتانا یار یہ, یہ, یہ, یہ, یہ ہدایت الب میں ہے سکا کلّہ اور پھول متلغ ہوتا ہے نا مفول مطلق کے حلف کی مثال کے حلف کی مثالیں وہاں پر دیتے ہیں دیتے ہیں نا ہاں یہ شرح میت کے اندر بھی ہے. بہت اچھے بہت اچھے شرح میت ناو کی نہاو میر کے بعد عربی میں پہلی کتاب ہے اس کے اندر جناب لکھا ہوا سکل ہو سراہو بجار جنت متوا ہو سکل ہو سراہو اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو پانی پلائے ٹھنڈا کرے یعنی وہ تمہیں اتنا تمیز نہیں ہے شرح معیت کے اندر ایک لفظ لکھا ہوا ہے اس کا ترجمہ تجھے سے نہیں آتا اور بھی بھر پہ بیٹھ کے تو پہتا ہے شیخ علیہ السلام بنا ہوا ہے پھر ان کا جو تجھے جناب بناتے ہیں اپنا شیخ حال تیرا یہ ہے اور پھر کہتے ہیں کہ چشتی جائل ہے چشتی فلان ہے چشتی بالکل جائل ہے بات ٹھیک ہے لیکن تمہاری جہالتیں جو ہیں اللہ تعالی کے فضل سے جو ہے وہ چشتی اور جہالتوں سے جائل ہیں تمہاری جال تو جال ہے اور صاف ہے دیکھو کوئی ایمان سے تمہارے والی جالتے ہیں ہم نہیں تو اس کو اللہ دیا بولا فقال الحسین کا شرابک امام حسین نے فرمایا علیہ شرابک شراب اپنی شراب کو لازم پکڑ پی اے شخص لا عین اللہ کمنی یہ اس نے عبادت اپنے کلپ میں پڑھی ہے لا آئین علیہ کمنی اس کی میں وضاحت کروں گا امام حسین نے فرمایا پی لا آئین علیہ کمنی میں نے اپنے جلسوں میں یہاں پر اس کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ کہا تھا اور یہ کہتا رہا کہ میں میری آنکھ تجھ پر نہیں ہے یعنی میں تیری طرف نہیں دیکھتا امام حسین نے فرمایا تو شراب پی میں تیری طرف نہیں دیکھتا میں نے اس پر تبصرہ کیا کہ یار اکیلے کمرے میں امام حسین جو فرما رہے ہیں یزید کو کہ تو شراب پی میں تیری طرف نہیں دیکھتا تو بیس ہزار کے ساتھ لڑنے کا کیا مانا اکیلا یزید تھا اس وقت تو امام سے لڑا نہیں گیا اس وقت تو فرماتے ہیں معاذ اللہ معاذ اللہ کر جو کچھ کرنا ہے میں تیری طرف نہیں دیکھتا میں یہ تبصرہ کرتا رہا اور پھر اس بار یہ ہاشیا چڑھاتا رہا کہ بھئی دیکھو اکیلا آدمی ہے اس وقت امام حسین پر فرض بنتا ہے کہ بھئی یہ حضور کے فرمان کے مطابق جو بدی تم سے دیکھے زبان سے ہاتھ سے روکے نہیں تاکہ زبان سے روکے نہیں تاکہ دل میں برا جانے تو امام حسین سلام اللہ علیہ اس وقت اس کو دیکھ رہا ہے تو آپ اس کم از کم پہلے نمبر پر تو امام کا فرض بنتا تھا کہ ہاتھ سے روکتے کیوں کہ جدید اکیلا بیٹھا ہوا تھا کون سا خطرہ تھا اور اگر امام حسین وہاں پر خطرہ ماسو تو پھر ستر بہتر کو جو ہے وہ ذمہ کرانے کا کیا معنی اگر وہاں پر خطرہ اپنی جان کا ہے تو کیا ستر کی جان کا اپنے سمے کوئی خطرہ نہیں ہے یار یہ کیسی عجیب بات ہے میری بات نہیں سمجھ ہے تو یہ تو اس وقت کا میرا تبصرہ تھا جو میں کرتا تھا آج اتفاق سے میں سیرت حلبیہ شریف کا مطالعہ کر رہا تھا کسی مسئلے کے لیے اس کے اندر لا کا منی یہی جملہ اس کے اندر آیا اور اس امام نے اس جملے کا مطلب خود واضح فرما دیا میں جب بیان کرتا تھا تو ظاہری مانا دین میں رکھتے ہوئے بیان کر دیتا تھا ہے جی مجھے تردد رہتا تھا شک رہتا تھا کہ پتہ نہیں یہ مانا صحیح کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا کو مناسبت نہیں بنتی اس طرح میں جب بیان کرتا تھا لیکن بیان کرتا تھا کیونکہ ظاہری معنی اس کا یہی لگتا ہے لیکن الحمدللہ سیرت حلبیہ پرانا شاپا بیروت العمر کا جو ہے دو جلد پہلی دو سو پر یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عل نے جب پہلا خطبہ ارشاد فرمایا تھا مکہ شریف کے اندر تعبت اللہ کے ساتھ کھڑے ہو کر اور پھر آپ پر محنت اور امتحان اور اللہ وہ تا... تکلیفیں آئی اور کفار کی طرف سے جو ہے وہ آ... آ... آ... آ... اوپر ظلم کیا, گیا. ظلم کیا گیا آپ پر حضرت سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور وہ مار پٹائی کے بعد جب آپ معذ اللہ زد و کرنے کے بعد آپ بے ہوش ہو گئے آپ کو اٹھا کر لے جایا گیا تو حضرت ام جمیل حضرت فاروق اعظم کی ہمشیرہ محترمہ جو ہیں وہ اس وقت تھی حضرت ابوبکر صدیق جب ہوش میں آئے تو آپ نے پوچھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں <تصفح> اتنے میں سر کے اوپر حضرت کی والدہ محترمہ جو تھی نا ابھی حالت کفر و شرک میں تھی وہ بھی قائم تھی کھڑی تھی تو حضرت امر جمیل سے پوچھا حضور کہاں ہیں حضرت صدیق کے اکبر نے ہوش میں آ کر حضرت امر جمیل سے پوچھا حضور کہاں ہیں انہوں نے اشارہ کیا کہ تیری ماں کھڑی ہے اگر میں بتاؤں گی حضور کہاں ہے تو اس کو پتا چل جائے گا یہ بتا دے گی بتا دیں گی جا کر کسی مشرق کو تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی معذلہ کوئی ظالمانہ ہاتھ اٹھائیں گے تو یہ اچھی بات نہیں ہے لہذا وہ چھپانا چاہ رہی تھی انہوں نے اشارہ کیا اشارہ کیا کہ تیری ماں کھڑی ہے ابو بکر حضرت ابو بکر نے وہاں پر جملہ فرمایا کالا فلا عائن فلا علائی کا منہا بالکل وہی جملہ ہے ادھر امام حسین نے فرمایا منی من لین علیہ کا منی ادھر حضرت صدیق اکبر امہ کے متعلق فرما رہے ہیں تو فرماتے ہیں حضرت ام جمیل کو فلا آئین علیہ کا اب اس کی تفسیر امام حالبی سیرت حالبیہ والے خود مانا بیان فرماتے فرماتے ہیں ان ہالا تفسی سر کے کہ میری ماں تیرا بھید نہیں کھولے گی یعنی ان کو بتائے گی نہیں تو نہ گھبرا میری ماں جو ہے وہ کافروں کو نہیں بتائے گی میری ماں ہے کلحال رکھتی ہے یہ ایسا کام نہیں کرے گی یہ نہیں بتائے گی یہ بھی اور راز کھولے گی نہیں اب امام حسین کی اس عبارت کا مطلب کیا نکلا مطلب یہ نکلا کہ امام حسین فرما رہے ہیں یزید کو کہ یزید شراب پی میں تیرا بےت کسی اگے نہیں کھولنا میں لوگوں کو دستا ہی نہیں کہ شراب پیندہ ہے اور لکھ لانت ملا کمینے تمہیں شرم نہیں آتی کیسی روایت تو پیش کر رہا ہے جھوٹی امام حسین کی انتہا درجے کی توہین ہے کہ امام حسین سلام اللہ علیہ یزید کے کمرے کے اندر بیٹھ کر اس کو فرماتے شراب پی لے میں کسی کو نہیں بتاتا اب دیکھو اس اس بات کے اندر کتنی توہینیں ہیں امام حسین کی ایک توہین تو یہ ہے کہ امام حسین کو جیسے بلا لیا اور شراب پیش کر رہا عبداللہ بن عباس سے ڈر رہا ہے بات کو سمجھو اور امام حسین کو بے تکلف ہو کر بلا رہا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ امام حسین کی یزید کے ساتھ بے تکلفی تھی بے تکلف دوستی تھی حتیٰ کہ بدی اور بدی اور نیکی میں شرکت کا بھی ایسا مسئلہ تھا کہ اسی وجہ سے عبداللہ اب نے تو گھبرا رہا ہے لیکن حسین کی پرواہ نہیں کر رہا اور بلا کر کہتا ہے شراب پیو اس کا عام ذہن کیا سمجھے گا یہی سمجھے گا کہ نہیں کہ اس کا مسئلہ بہن کی دوستی تھی اور نیکی بدی کے اندر سب شریک رہتے تھے اس وجہ سے ان سے ذرا بھی نہیں گھبرایا جار محسوس ہوتا ہے بڑا ایمان سے بتانا ہر کسی کا ذہن جو ہے وہ اسی کی طرف جائے گا ایمان سے بتاؤ یہ امام حسین السلام کی یہ بیزتی ہے کہ نہیں ہے بدترین توہین ہے کہ نہیں ہے اس ملا کی طرف سے دوسری توہین امام حسین پاک کا اس وقت فرض بنتا تھا کہ سے روکتے رسول کے فرمان پر عمل کرتے نانے کے فرمان پر عمل کرتے یہ روایت بتا رہی ہے انہوں نے عمل نہیں کیا نہ جن المنکر کو ترک کرنا یہ امام حسین کی طرف منسوخ کیا جا رہا ہے ایسے سب سے بڑی, بڑی پھر اگلی بات خوشامد کرنا بدی سے کسی کی بدی برائی محسوس کرنے کے بعد اس سے منہ پھیر لینا اس کی طرف توجہ نہ کرنا خیال بھی نہ جانے دینا اور خوشامد کرنا اس کے کپڑوں کی اس کی خوشبو کی ایمان سے بتاؤ یہ عام کسی مسلمان سے ہو سکتا ہے تو امام حسین کی چال ہے اور کیسا گستاخ ہے ایمان سے بتانا اور پھر اگلی بات اگلی تو ہی امام حسین کی ہے تو وہ یزید کو برائی پر دلیل کر رہے ہیں کیونکہ جب وہ فرما رہے ہیں کہ پی میں کسی کو نہیں بتاتا بولو میں تیرا راز کھولتا لا علیکم منی میں تیرا راز نہیں کھولتا کسی کو نہیں بتاتا پی موج کر حتا کہ میں تیرا راز نہیں کھولتا یعنی تیرے باپ کو نہیں بتاؤں گا حالانکہ فرض بنتا تھا ایمان سے اچھا اچھا آدمی مسلمان جب کسی کے بیٹے کی برائی دیکھتا ہے تو خفیہ طور پر ٹھیک ہے نہیں کہنا چاہتا خفیہ طور پر جا کر بتا دیتا ہے یار تیرا بیٹا ایسا ہے یار تو امام حسین کا فرد بنتا تھا کہ حضرت معاویہ کو کان میں جا کر چلو خفیہ طریقے سے بتا دیتے الٹا وہ کہہ رہے ہیں اگر اتنا یزید کو ہی کہہ دیتے اچھا کھڑو جا برے پیو نو دسنا ایمان لال دسو کہ نہ پیو خطرہ کہ نہ جوتے مار مار کرنا ان کا منہ سر ایک جائے شرم نہیں آتی ان لوگوں کو اور سنو خیر امام علی مقام کو امام علی مقام کو یہ افواہ معلوم ہو چکی تھی کہ بلی یاد بنانا ہے جب یہ معلوم ہو چکا ہے امام حسین کو تو امام حسین پر فرض نہیں بنتا تھا کہ حضرت معاویہ کو بتاتے تیرا بیٹا ایسا ہے تو بتایا کیوں نہیں ہو سکتا ہے بتا دیتے تو وہ اپنے بیٹے کو بلی یاد نہ بناتے خلیفہ نہ بناتے انہوں نے بتایا کیوں نہیں آنکھوں سکھ کے ساتھ دیکھنے سے جس طرح کے مشہور ہے کہ شراب جنا کی وجہ سے تو بحث انکار کر دیا بحث انکار کیا انکار کا سبب کیوں نہ بیان کیا حضرت معاویہ کے آگے سبب کیوں نہ بیان کیا کہ تیرا بیٹا ایسا ہے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا وہ شراب پیتا ہے میں کیسے کروں لیکن یہ تو ملہ ثابت کر رہے ہیں کہ انہوں نے تو وعدہ کیا تھا میں میں نہیں بتاتا انہوں نے وعدہ کیا تھا سے میں نہیں بتاتا میرے خیال میں یہ وعدہ پورا کر رہے تھے افسوس ہے اگر یہ وعدہ پورا کر رہے تھے تو پورے زمانے کو پتا کیوں بتایا پھر آگے جا کر امام حضرت معاویہ تو نہیں بتایا نا پورے زمانے کو کیوں بتایا گھر لگی امام عالی مقام کی توہین کے علاوہ اس کے اندر اس کے کلام میں یعنی ملا کھانے کے کلام میں تو سارے آل بیت اور سب صحابہ کی توہین گستاخی ہے کیوں کہ کی اس نے اس میں کہا ہے کہ یزید نے کہا اس پر تو عرب یہ شباب کباب جو ہے شراب وغیرہ اس یہ کام تو عرب کے سرداروں کا ہے اور تو پیچھے ہٹتا ہے عرب کے جوانوں یہ بڑا پسند کرتے ہیں جو جن شیروں کا اس نے ترجمہ کرنا چاہا وہ ہیں الحا سعادت الارب ان اشعار کے اندر یہ لفظ علیہ سعادت العرب کہ شراب کی سراہی پہ تو عرب کے سردار عرب کے بڑے لوگ جو ہیں وہ اسی پر رہتے ہیں اور یہ ان کا کام ہے شراب نوشی تو میرے دوست اس کے اندر اس ظالم نے اندھے ہو کر عالبہ سب کی صحابہ سب کی کی کیوں کہ یہ کہنا کہ عرب کے سارے جوان ایسا کرتے ہیں تو عرب کے جوانوں کے اندر تو صحابہ عرب کے سردار اور جوان سارے وہ صحابۂ کرام تھے اس وقت اس وقت جس وقت کی یزید کی حکومت ہے اس وقت کون سے علاقہ عرب کا تھا جس پر سرداری کفر کی ہو کے کون سے سردار جوان تھے جو کافر تھے بتاؤ تو صحیح وہ تو سب صحابہ ہیں عرب کی ساری روئے زمین جو ہے وہ تو صحابہ کرام کے جو ہے وہ زیر اثر اور حکومت آ چکی تھی आ, تو یا صحابہ رہ گئے تھے یا آل بیت نوجوان رہ گئے تھے سردار کا ہو تو وہی سردار رہ گئے تھے پھر ان کو کہنا کہ وہ شراب اور زنا اور بدکاری اس کو وہ بڑا پسند کرتے ہیں اور تم نہیں کرتے عرب کے نوجوان اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے جو فرمایا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب وہ کون سے مردان عرب وہ کہتے ہیں مردان عرب آشے کے رسول عرب کے حضور کے نام پر سر کٹانے والے ہیں تم مردان عرب جو ہے وہ شراب پینے والے ہیں تو بتاؤ اس سے بڑی اور کیا توہین ہوگی یہ توہین نہیں ہے صحابۂ کرام کی اندھے ہو کر تمہیں اتنا تمیز نہیں ہے کہ روایت جو ہے وہ کس درجے کی ہے روایت کو ت نے جانچا نہیں پرکھا نہیں سب اندھے ہو کر اس کو بیان کر دیا نہ تجھے روایت کا پتہ نہ کرایت کا پتا تو معلوم ہوا کہ اس نے جو ہے وہ خالی امام حسین کی توہین نہیں کی سب صحابہ اور بیت کی توہین کر دیے اور ایسے اندھے ملا ہیں جس کتاب سے حوالے مجھے وہ لگتا ہے کہ اس نے اردو کی کتاب پڑھی جس طرح غلط مت لکھا ہوا تھا نا اسی طرح حوالہ دے رہا ہے اتنا کرتا کہ نیچے ہاشیہ لکھا ہوا ہی پڑھ لیتا نیچے ہاشیہ لکھا ہوا ہے اس کی بارے میں پڑھتا ہوں تو اس کو تمبی ہو جاتی کہ روایت جھوٹی ہے تو اردو تمہارا کام ہے صرف کا یہ دیکھو آتا کہ دو نیچے لکھ رہا ہے وذا نظرنا من يد اخترا الا النبوي انما والله ابن الحاج للتشيع والان قالت القاله الخير للتشيع عنه قالت الخير وجوسف بالدين والتقوى ولا نشك في ان جرير كان في حجه يتسمت ويظهر التمسك بالدين وهذا هذه الروايه وقال الحسن ابن جرير اه في اهمالها ولعلها اخترت بعض میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے شعر اور روایت جھوٹی ہے یزید اتنا بھی بڑا بے وقوف نہیں تھا کہ حسین کو سامنے بلا کر شراب کی دعوت دیتا ہے کہ تاکہ تاکہ یہ بندہ میرے خلاف باتیں باہر جا کر کرے پتہ بھی ہے مخالفت تھی ہمیشہ مکالم کے آگے ایسا کیا جاتا ہے جب مکالم کے آگے تو بندہ بدماش بھی شریف بن جاتا ہے تاکہ میرا ایسے ہے تو وہ نیچے موجود کہہ رہا ہے کہ یار اس نے ایسی بات چھوڑنی دی کہ جیسے امام حسین کو موقع مل جائے اس کے خلاف افواہیں اڑانے کا تو وہ کہتا ہے نیچے موسیقی کہ جب ہم ایک اور حوالے سے اس روایت کو پڑھتے ہیں نا کہ دیکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے کیوں بھیجا تھا حج کرانے کے لیے یزید کو کہ انہوں نے ولی حج بنانا تھا تو کم از کم لوگوں کو پتا چلے کہ یہ دیکھو جو شخص حج پڑھاتا ہے نمازیں پڑھتا ہے سب کچھ کرتا ہے لہذا یہ اہل ہے خلافت کا تو حضرت معاویہ تو اس کی اہلیت اور تکوے پرہدگاری کو ظاہر کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں اور وہ الٹا کب میں اکیلے میں حضرت بابو کو بلا اللہ اکبر اللہ, اللہ خبیص پر جس نے اس روایت کو گھڑا ہے اور اللہ انتقام لے اس ظالم سے جس نے ممبر پر اس کو پڑھا ہے گھڑنے والا بھی خبیص ہے اور پڑھنے والا بھی ہے تو یہ کہہ رہا ہے فلاں نشک کو ہم شک نہیں کرتے فی یزید. یزید اس حج کے موقع پر اپنی حالت اچھی ظاہر کرتا تھا اور تمسک دین کرتا تھا تو یہ ساری باتیں اس روایت کے منافی ہیں اور آگے یہ کہہ رہا ہے موسی کہ ابن جریر تبری نے کمال کی بہت اچھا کیا کہ انہوں نے اس روایت کو اپنی تاریخ میں درج نہیں کیا یہ کہہ رہا ہے لگتا ایسے ہے کہ ابن جریر کے زمانے کے بعد یہ روایت گھڑی گئی ہے لیکن سنو مواشی پر میرا اعتراض ہے یہ مویشی جو اشے لکھ رہا ہے نا اس پر میرا اعتراض ہے میں اس بات کا ساتھ نہیں دیتا اس کا کروں اعتراض وہ کہے گا پھر دیکھا ہے یار موشی اتنا بڑا مواشی ہے اس کے ساتھ مناقشہ کر رہا ہے یہ مناقشہ کر رہا ہوں سنو حضرت ابن جریر تبھی کے بعد اس کا گھڑا جانا ممکن ہی نہیں کیوں کہ یہ روایت علی بن محمد مدائنی کے پاس ہے اصل میں عمر بن شبہ نے علی بن مدائنی سے لیا علی مدائنی سے لیا علی مدائنی, لیا علی مدائنی جو ہے وہ خود ابن جریر تبری سے پہلے کے ہیں تو ابن جریر تبری کے بعد کیسے ایک طرح اس کا ہو سکتا گھڑی جا سکتی ہے معلومہ ہے نے بھی یہاں پر غلطی کی ہے اصل حقیقت اب میں بتاتا ہوں وہ میں اپنے حافظے پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے بیانات کے اندر اس روایت کو منسوخ کرتا رہا ہوں تین چار مقامات پر معمر بن مصلا کی طرف لیکن وہ میرا وہم تھا یہ معمر بن مصلا کی نہیں یہ روایت عمر بن شبا علی بن محمد مدائنی سے لی وہ بہت بڑے سیکا مرف ہیں ان سے لی لیکن یہ روایت جو ہے وہ منقطع ہے جس طرح کہ میں معامر بن مصنح کی روایت اس جو ہے اس کو بنا کر اس کو اس کی طرف کر گئے اس کو منقتح کہتا رہا ہوں تو علت وہی, ہے. وہی ان ہے کیونکہ علی مدائنی اور اس و... یہ جو امام حسین اور یزید کا دور ہے اس کے درمیان تقریباً تقریباً ڈیڑھ سو سال کا فاصلہ ہے ہاں جی اس کے لگ بھگ کا فاصلہ ہے تو درم... اتنا درمیان میں فاصلہ ہے یہ بندہ اس زمانے کو پا ہی نہیں سکا جو روایت پیش کرنے والا بات ہے کہ اس راوی یعنی اس کتاب والے اور اس کسی اس کسے یعنی اس دور کے درمیان اس کے درمیان درمیان میں کئی راوی ہیں دو راوی تو کم از کم ضرور ہوں گے کتنے اب دو راوی مج... کوئی, ما... ما... ما... کوئی معلوم نہیں ہے جی تو روایت بن جاتی ہے حضرت جی یہ معدل بن جاتی ہے سمجھ نہیں آئی یا منقطع بنے گی یا معلق بنے گی کہ علی بن مدانی معلق کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب اس کے جو الفاظ ہیں وہ امام حسین کی گستاخی پر مبنی ہیں جب گستاخی پر مبنی ہے تو جھوٹ اور بناوٹ اور اختراع جو ہے اس کے الفاظ سے ہی پتہ چلتا ہے جب پتہ چلتا ہے تو معلوم ہوا یہ لازمان حضرت معاویہ کے دشمن برادری جو تھی دشمن دشمن لوگ جو تھے ان خبیسوں نے یہاں پر یہ روایت گھڑی ہے گھڑی ضرور ہے لیکن ابن جریر سے پہلے علی عمر بن شبہ سے پہلے علی بن مدائنی سے پہلے گھڑی گئی ہے ہاں جی اب وہ معلوم نہیں کہ یہ کس کا خبیص عمل ہے اتنا ہمیں معلوم ہے لیکن نہ موشی کی بات صحیح ہوئی نہ خانے والی کی بات صحیح ہوئی نہ چیز کی بات صحیح ہوئی روایت جھوٹھی ہے غلط ہے سمجھ آئی کہ نہیں کسی دشمن سے سیدنا معاویہ حضرت معاویہ کے دشمن معاویہ نے گھڑی ہے ٹھیک ہے اور امام حسین کی سراسر گستاخیاں ہیں لہذا اللہ خانے والی کا فرض بنتا ہے کہ ایسی گستاخا نے روایت جو ہے امام حسین کی گستاخی جس کے اندر ہے وہ اسے توبہ کرے. امام حسین کی گستاخی کا سر عام اعلان کرے کہ میں نے گستاخی کی اور رجوع کرتا ہوں میں توبہ کرتا ہوں یہاں پر آخر میں ایک اور بات میں بتا دیتا ہوں وہ کہتا امام حسین رجر و کر چکے تھے جزید کو زجر و تبیق کا اسی روایت میں میں اس بدبخت سے پوچھتا ہوں بتاؤ تو صحیح کہاں یہ تو خوشامت ہے تم کہ زجر و تبیق تم کہ زجر و تبیخ یہ تو خوشامت سے نعوذ باللہ بھری پڑی ہے آخر کے الفاظ پتہ ہے کیا ہے ابا صاحب اللہ حسین والسلام امام حسین شیر سن جزید کے وہ اتر کھڑے ہو گئے پکال کا جہاں پر لکھو بلفاد کا ہونا چاہیے یعنی تابا لطف ادا کا کہ وہ لوگیاں تیرے دل کو ایسی چمبڑ جائیں گی تیرا دل ہی لے جائیں گے اس طرح بلفو آ جاتا دل کو چمڑیں تیرے دل کو لے جائیں جی, امام نے یہ کہا اور چل پڑے گجر تو بھی جی کہ مبارک ہو جانو تیرا کام جانے تیرو مبارک ہو بھی کھا کجو تو بھی کس کھا کو کہتے ہیں. امام فرماتے شرم نہیں آتی جھوٹ بول کر ترجمے کیے اپنی طرف سے زیادتی معلوم ہوا اس نے علم کے ساتھ بھی ظلم کیا عربی بارب کے ساتھ بھی ظلم کیا امام حسین کے ساتھ بھی ظلم کیا اور ناچیز کے ساتھ تو وہ ظلم کر ہی رہا ہے اللہ تعالی اس کو اپنے تمام ظلموں کی جزر ادب الحمد للہ رب اللہ